اللہ الدی جال اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وہ نہارا مب اور دن روشن بنایا تاکہ تم اس میں اپنا معاش تلاش کر سکو ان اللہ لگو فتل بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَوَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ اللہ تمہارا رب ہے خالق کل شیئن ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَأَنَّا تُعْفَكُونَ پھر تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر کہاں اوندے منہ جاتے ہو کدا لکھا اسی طرح یو فک النا یا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اسی طرح وہ اوے منہ پڑے ہیں اللہ اللہ وہ جس نے کم الارن جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا وہ سما بنا ان اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا وہ سو ر کم اور تمہیں ایسی شکل عطا فرمائی جو تمام شکلوں میں سب سے خوبصورت ہے وہ رضا کا یہ اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی پھر کیوں اللہ کا شکر نہیں کرتے رالکم اللہ ربکم وہی اللہ تمہارا رب ہے فتبارک اللہ رب العالمین بڑی برکتیں دینے والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے وہی ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے لا الہ اللہ ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم اللہ کی عبادت کرو مغل اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے الحمد رب العالمین تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے محبوب آ فرمائیے انی نو ہی تو ان آبود مندون اللہ بے شک مجھے منع کیا گیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جنہیں تم پوجتے ہو اس سے مجھے منع کیا گیا لما جا انی الب نا ربی جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے روشن آیتیں آ چکی وہ امیر تو ان اس لیما لبل اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہر وقت اپنی گردن کو جھکائے رکھوں رب العالمین کے لیے خالہ نعمتوں کا ذکر ہے اور بندے کی ناشکری کا ذکر ہے کہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور وہ نافرمانی بھی اللہ ہی کی کر رہا ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفتن آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر باقی ان کی اولادوں کو نطفے سے پانی کے بے وقت قطرے سے پیدا کیا سوما مینا پھر جمے ہوئے خون سے کہ نطفہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوتا ہے ثم یخرجکم ریجو پھر تمہیں بچے ہونے کی حالت میں چھوٹا سا بچہ بنا کر باہر نکالا تم جب دنیا میں آئے تو بڑے کمزور بے کس مجبور تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا تمہاری ماں کے دل میں تمہاری محبت کو داخل کیا وہ تمہاری خاطر اپنی نیندوں کو قربان کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈالی تمہارے باپ کے دل میں محبت ڈالی سم تبلغ اشدھ پھر اس لیے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ تم جوان ہو گئے تندرست ہو گئے توانا ہو گئے سمالی تکون شوخن اور پھر تمہاری عمر لمبی ہوئی تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ بڑھاپے کو پہنچ گئے ان مختلف حالتوں سے کیا تم اس بات کو یقین نہیں رکھتے کہ تم بے بس ہو تم بچے سے جوان ہونے میں بے اختیار ہو اور جوان سے بوڑھے ہونے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تم بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے تو جب تم بے بس ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں وہ من کم یو قَبْلُ من اور باس تو بڑا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی جوانی میں کوئی بچپن میں مر جاتا ہے أَجَلًا مُسَمَّا اور اس لیے تاکہ تم اپنی مقررہ مدت پوری کرو اور وہ موت کا وقت ہے جس کو وہ وقت آتا ہے اس وقت اسے موت آ جاتی ہے وہ تَعْقِلُونَ اور ان باتوں میں تمہارے لیے عقل ہے تم غور کرو کہ زندگی دینے والا اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے جس طرح دنیا میں آنے میں تمہاری مرضی کا دخل نہیں اس طرح جانے میں بھی تمہارا نہیں چلے گا یومی تو وہی ذات جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے فیدہ خدو امرن اور وہی ہے رب کہ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے فیصلہ کرتا ہے فی نما یقول لہو کن تو اس کام سے فرماتا ہے ہو جا فون تو وہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں نافرمانی فرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے اے پروردگار دگار نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما اے مالک و مولا ہمارے ظاہر اور باطن کو گناہوں کی گندگیوں سے دور کر دے نفس و شیطان کے وار سے محفوظ فرما اے پروردگار ہمیں تیرا شاکر اور صابر بندہ بنا دے